بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمنع تداعى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدا عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وقفہ وسلاۃ نبی بعد اما بعد فاعوذ امآباد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام مہینہ حرمت والا بشہر الحرامی حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے و اور سب حرمتیں کی بدلے کی چیزیں ہیں فامان عطا پس جو شخص بھی زیادتی کرے علیہ کم تم پر فطا تو تم بھی زیادتی کرو علیہ ہی اس پر بھی اتنی ہی جتنی اس نے زیادتی کی تم پر و تک اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے حرمت والے مہینے چار ہیں ذیلکت ذی الحج محرم اور رمضان زلقات چار ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے اپنے صحابہ کرام سمیت مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور آپ خدیبیہ جگہ پہ جب پہنچے تو مشرقین مکہ نے آپ کو روک لیا اور اس بات پر صلاح ہوئی کہ آئندہ سال آپ عمرہ کریں اور اس سال واپس تشریف لے جائیں چونکہ ذلقعہ کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے اس لیے یہ آیت نازل ہوئی مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے ہاں اگر کوئی آپ پر چڑھائی کرے تو اور بات ہے بلکہ جنگ کرتے ہوئے اگر حرمت والے مہینے آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی موقوف کر دیتے حرمت والے مہینوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لڑا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے دوسری آیا مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں وہ انفقو اور تم خرچ کرو فی صبی اللہ ہی اللہ کی راہ میں غلاۃ الکو اور نہ تم ڈال لو بے اپنے ہاتھ الت القاتی ہلاکت کی طرف یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو ثواب لو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر کے اپنے ہاتھوں کو خود ہی ہلاکت میں نہ ڈالو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی آزمائشیں کئی مصیبتیں تم سے دور کر دیں گے اس کے برعکس اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو گویا کہ تم خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو وہ احسنوں اور نیکی کرو احسان کرو اچھا سلوک کرو کیوں کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے صدق اللہ العظیم